قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ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 رحم کرنے والا ہے وما ارسلناك الا للعالمين اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر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 اور ایک مدت تک آرزی فائدہ اٹھانا ہوتا یعنی رسول نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر اور ہمارا رب وہ رحمان ہے جس سے مدد کی استدعا کی جاتی ہے اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین پروکر ریڈیو احمدیہ میں آپ کو خوش آمدین خاک سار آپ کا مہربان سلمان احمد آج آپ کے حصات ہے سامن پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ٹائم نوٹ فرمالے پروگرام اتوار کی شب آٹھ تا بارہ بجے آپ کی خدمت میں پیش ہوگا آٹھ تا گیارہ بجے تک ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے اور گیارہ تا بارہ بجے ہم اپنے امام حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کا خطبہ جمع آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلے اس پروگرام کی ترتیب یہ تھی کہ آٹھ تا نو بجے خطبہ جمعہ ہوتا تھا نو سے بارہ بجے ہم پروگرام کرتے تھے لیکن اب خطبہ جمعہ ہم اخی آخر پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نوٹ فرمالے کہ پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوا ہے سامعین اس سے قبل چند میں قبل ہم دوسری فریکوینسی ایف ایم پوائنٹ سیون پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے آج جو پروگرام ہے وہ تحریرات بانی سلسلہ علی احمدیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جاری ہے 23 مارچ کے حوالے سے اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ 23 مارچ 1889 کو حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے بیت کا باقاعدہ آغاز فرمایا ہم اس وقت اب اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں آج کتاب اتمام حجا کے حوالے سے بعض چند گزار آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں کتاب کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے یا کوئی اور سوال آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حوالے سے کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اس وقت ہمارے ساتھ احمد صاحب ٹیلی ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوشہ مدد کہتے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں جی احمد صاحب پروگرام میں خدد السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ علیکم السلام جی بس میرے دو چھوٹے ایک تو یہ آپ نے کہ پہلے یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بتیسا کا جو قبر ہے وہ عرب میں ہے سیری کے پاس نہیں لیکن بعد میں یہ کہا کہ نہیں وہاں نہیں ہے انکشاف ان کو الحام ہوا ہے مرزا صاحب کو کہ وہ کشمیر میں ہے میں نے ابھی چیک کیا تھا گوگل میپ میں تو ہی واج ایبل اتنی اثیت ان کو پہنچائی ہے اس کے بعد بھی اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ مرزا صاحب پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل کے تھرو جو ہے وہی آتی تھی مرزا صاحب پہ وہی کیسے آتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کمیونیکیٹ کرتے تھے ان سے تھینک یو جی بہت شکریہ ایم احمد صاحب پروگرام میں اب شامل ہوئے اور آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے امین صاحب ٹیلیفون لائن جی امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم نور صاحب ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا آپ نے اپنے مرزا صاحب کی کیٹیگریاں چینج کی نوزب اللہ اللہ پر الزام لگاتے ہوئے کہ اللہ نے کہا مسیح مجدد اور مہدی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ وسلم نے تو اپنے آخری امتی اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا دنیا نہیں عالم برزخ نہیں عالم نحشر کا یہ بتا دیا کہ اس کا نام قبیلہ بھی جوہینا ہوگا اور شخص کا نام بھی جوہینا ہوگا کہ جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوگا تو آپ کے یہ سارے دعوے آپ کے پاس سیاستہ یا قرآن شریف کی آیت کی کوئی دلیل موجود ہے جس میں یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے پوچھو یہ کس قسم کا جواب ہے پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے بارے میں آپ ہی نہیں سکتے کہاں عیسا سوری پر تین دن ایک آدمی بھوکا پیاسا رہا وہ کیسے وہاں تک پہنچ گیا یا آپ پلیز میرے سوالوں کے بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام میں آپ شامل ہوئے اور آپ کے سوالات بھی نوٹ کر لیے گئے ہیں پہلے احمد صاحب کا جو سوال ہے مصباح صاحب آپ نے اس حوالے سے روشنی ڈالی ہے کہ جو پہلے شام میں قبر اور پھر کشمیر میں چار ہزار کلو میٹر کا وہ کہتے ہیں فاصلہ ہے تو مزید جو تکلیف ہے وہ کیوں اس <coughs> میں احمد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مسیح عیدیہ السلام مزاء غلام احمد کا علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ قبر شام میں ہے یہ درست نہیں ہے یہ پہلے ہی یعنی نون بات تھی عیسائیوں کی میں مشہور بات ہے کہ عتیثہ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ شام میں ہے تو اگر اس بات کا حضرت مرزا صاحب کے علم میں آنا اس کو آپ انکشاف کے احت پہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو یعنی بڑی چھپی ہوئی تھی اور بڑی غیر معروف تھی تو اس کا انکشاف ہوا یہ نہیں ہے تو جو پہلے ایک رائج زمانہ بات تھی کہ حضرتیسہ علیہ السلام کی قبر شام میں ہے وہ آپ نے لکھی لیکن جو انکشاف ہوا ہے انکشاف کا مطلب پہلے اس بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی زمانے میں اتنی رائج تھی تو وہ حتیثہ علیہ السلام کی قبر کا کشمیر میں ہونا ہے تو یہ جب انکشاف ہوا تو اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا اور نور آاب صاحب نے وہ حوالہ پڑھ بھی دیا تھا وسیم علیہ السلام کا ست بچن کا کہ پہلے میں یہ لکھایا ہوں لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قبر کشمیر میں ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ چار ہزار کا فاصلہ ہے تو اتنی تکلیف اٹھا کر کیسے انسان پہنچ سکتا اس زمانے میں اگر اس چار ہزار کے فاصلے کو آپ اوپر کی طرف لے جائیں کیونکہ آپ کے نزدیک حدیثہ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو وہ کیا چار ہزار کلومیٹر گئے یا اس سے بھی اوپر چلے گئے تو اتنی اوپر چلے گئے کہ آج تک ان کا پتہ نہیں کہ کتنی اوپر چلے گئے تو اتنا اوپر چلے جانا زیادہ مشکل ہے کہ زمین پر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا زیادہ مشکل ہے یا خلاف عقل ہے اس میں حض آذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ کنزول المال کتاب ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے یہ حدیث کہتی ہے او اللہ تعالیٰ علیسیٰ یا عیسیٰ انتقل ممکان علا مقان لفا فتوض اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور, آ حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جا نقل مکانی کر جا تاکہ یہ لوگ تجھے پہچان کر تکلیف میں نہ ڈالیں یعنی فلسطین کا علاقہ جہاں حتیثہ علیہ السلام پر کفر کے فتوے اور قتل کے فتوے دے دیے گئے تھے تو آ, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائے تو اس میں آ, احمد صاحب آپ خود ہی بتائیں کہ یہ اس حدیث پر حدیثہ علیہ السلام نے کیا عمل کیا حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں حدیثہ علیہ السلام منتقل ہوئے جی اے ہمارا ہمارا تو نقطہ نظر آپ نے سن لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیثہ علیہ السلام دو ہفتوں میں یا دو مہینوں میں کشمیر جا پہنچے تھے یہ ایک اور مضمون ہے کہ حدیثہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جو فلسطین سے لے کر کشمیر تک پھیلے ہوئے تھے تو ان سب کو آپ تبلیغ کرتے کرتے بالاخر کشمیر جا پہنچے ہیں اور آپ نے حدیثہ علیہ السلام نے ایک سو بیس سال عمر پائی ہے یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضور نے فرمایا کہ حدیثہ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی تو یہ جو صلیب دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ 33 سال کی عمر کا واقعہ ہے تو 33 سال کے بعد سے لے کر 120 سال تک آپ زندہ رہے ہیں یعنی تقریباً 90 سال یہ بنتے ہیں تو یہ 90 سال تک کا عرصہ ہے کہ حدیثہ علیہ السلام ہجرت کر کے جو ہے وہ کشمیر میں وفات پاتے ہیں تو اتنے لمبے عرصے میں اے اے اے ہجرت کر جانا کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان ملکوں میں بنی اسرائیل کے قبیلے مختلف جگہوں پر آباد تھے آپ ان کو تبلیغ کرتے ہوئے اور اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے بالآخر کشمیر پہنچے ہیں وہاں کتنے سال رہے اس کا حقیقی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کتنے سال لیکن بہرحال آپ پہنچے وہاں ہیں تو اتنے سالوں میں وہاں سے وہاں پہنچ جانا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے خاص طور پر اس دوسری دوسرے نظریے کے مقابل پر جو نظریہ یہ کہتا ہے کہ عزیثہ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو آسمان پر بھی جانا کوئی آسان یعنی وہ کہاں چلے گئے آسمان پر جانا زیادہ مشکل ہے زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے تو اس میں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تو یہ آپ خود بھی اپنے علماء کے نام سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث کہتی ہے کہ ایسا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ جہاں تمہیں نہ لوگ پہچانے نہ تمہیں اذیت دیں یعنی یہ لوگ تو آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کے خلاف ان کے ذہنوں میں سینوں میں بگز اور جلن اور حسد نفرتیں بھری ہوئی ہیں اس لیے یہ لوگ تو اب اس سے باز نہیں آئیں گے تو آپ یہاں ان کو پیغام پہنچا دیا آپ نے اتمام حجت کر دی اپنی تو آپ یہاں سے ایک اور جگہ منتقل ہو جائیں تو یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں عتیصہ علیہ السلام منتقل ہوئے بہت شکریہ ان کا دوسرا سوال تھا کہ پر جو وہی ہوتی تھی وہ کس کیسے ہوتی تھی جب جبریلے لے وہی لے جی کا فرشتہ جو ہے وہ ہے جبریل جی فرشتوں کے زمے اللہ تعالی نے کام لگائے ہوئے ہیں جی تو اگر یہ کوئی کہے کہ کہیں پڑھے کہ فلاں گھر میں اسرائیل آ گئے تو یعنی وہاں کوئی بہت ہو گئی جی کیونکہ اسرائیل فرشتہ جو ہے اس کا کام موت ہے روح نکالنا ہے تو اے, یا یہ کہیں کہ فلاں گھر میں موت ہو گئی وفات ہو گئی تو اس کا لازمی مطلب ہے وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اچھا موت تو اسرائیل فرشتہ نکالتا تو اس گھر میں کون سا فرشتہ موت دے کر گیا کون سا فرشتہ روح نکال کر گیا کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ کام آ, یعنی وفات روح کا نکالنا اسرائیل کا کام ہے تو انہوں نے کیا تو وہی کا لے کر آنا یہ کام آ, صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہی ہے تو وہی آ, وہی پہلے نبیوں پر بھی لاتے تھے تو وہی حضرت مرزا صاحب کی طرف بھی لائے تو اس میں وہ وہی جو ہے وہ بتائے گی کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں جی بہت شکریہ غلام صاحب جی نوراب صاحب امین صاحب نے دو سوالات کیے ہیں اور آپ کو دوسرے سوال تو انہوں نے مم کیا ہے جو پہلا سوال انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہے جو داموں کے متعلق بات کی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی وسلم نے تو آخری امت امتی کے بارے میں جوہینہ کا نام لیا ہے جوہینہ جوہینہ اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کو سوال کیا ہے تو آپ انہوں نے میرے خیال ہے کہ انفارمیشن ہی دی ہے اس میں سے مجھے تو کوئی ایسا سوال نہیں نظر آیا ان کا کہ کیٹیگری جو ہیں وہ خود تبدیل کر رہے ہیں کیا بات ہے اور ساتھ انہوں نے انفارمیشن دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بندے کو بھی جہنم سے نکالیں گے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سوال تھا آگے جو انہوں نے جو بات کی تھی دوسرے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سرٹنلی اس کی قبر ہے اس کی قبر ثابت دی. تو اس سے جماعت احمدیہ کے عقائد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمام انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ بھی دکھاتے پھریں بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قبر کی نشاندہی کیوں ضروری تھی بات یہ ہے بات حضرت عیسیٰ پہ کیوں آ کر ختم ہوتی ہے اور جماعت عمدیہ اور حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام کو کیوں اللہ تعال نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی قبر کی نشاندہی کی کیوں باقی انبیاء کی نہیں کی اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی اسی عیسیٰ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی پیروی میں آئے تھے جبکہ ہمارے مسلمات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلم وفات پا گئے ہیں اور جس نے آنا تھا وہ امت محمدیہ میں سے صل اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہوگا جو ان کے نام پر آئے گا اور تکمیل ہدایت کا موجب بنے گا تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی قبر کا خاص طور پہ نشاندہی کرنا اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح مود علیہ صلاۃ وسلام کو یہ ضروری تھا اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی قبر کو سرٹن نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ہی ان کی قبر ہے تو ٹھیک ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں لیکن اس سے جماعت احمدی کے عقیدے پہ تو کوئی فرق نہیں ہے جی بالکل صحیح اور ویسے بھی حضرت علیہ السلام کی جو قبر وہ ایک زائد ثبوت ہے کہ قبر کی نشاندہی ہو گئی بلکل ہے تو مسلمات پہ کوئی فرق نہیں ہے جی بلکل قرآن کریم یہ فرماتا ہے قرآن کی بات کریں ہمارے سے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن آگے سے کیا بتاتا جی ہے صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے جی کہ اللہ تعالی و نصارہ کو غارت کرے انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی جی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو امین صاحب وہ قبریں اگر آپ کہتے ہیں ہی نہیں, تو انہوں نے کیسے عبادت گاہ بنا لی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ بات کہے صحیح کہ حضور کو علم نہیں تھا کہ میری قبر کے علاوہ کسی بھی نبی کی قبر کا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے جی تو یہ تو مشہور حدیث ہے کہ یہود و نثارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدا گاہ بنا لیا اور اس میں دوسرا ہی جو بات انہوں نے کی اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جوہینا سے نکال کا آدمی ہوگا دوزک سے نہیں نکالا جائے گا یہ کیا بات آپ کی سمجھ میں آئی امین صاحب ٹیلی ٹیلیفون لائن پر موجود ہے اچھا اچھا ہاں میرے کو پروگرام ایک شامزد کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایکسپلین کر دیں جی امین صاحب پروگرام ایک شمزید اسلام علیکم و اللہ السلام علیکم بھائی پلیز مجھے ایک منٹ سے تھوڑا ٹائم دے دینا کیونکہ میں نے آپ کے سارے سوالات سنے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے کہا نا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو گاہ بنا لیا بھائی جان ایک نبی لاکھ تیئیس نبی تمام کا نہیں کہا تمام کا نہیں کہا دوسرا نبی نے جلد نمبر چار مولانا علی میاں ندوی صاحب کی اٹھنسی کتاب ہے انہوں نے پورا تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک, ایک, ایک بات پورا کرتا لکھا کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ ایک سو تیس سال کی عمر اور بڑی اٹھنتک کتاب ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تین دفعہ میں اس دنیا میں پلک جھپکتے میں آیا ہوں ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا میرے خلیل کو جل, جلنے نہیں دینا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھر رہی تھی چھری نہیں پھرنے دینا اور محمد الرسول وسلم جب پائپ سے پتھر پڑے تو کہا میرے نبی کا خون زمین پہ گرنے نہ پائے نہیں تو کھیتی نہیں ہوگی ساری دنیا میں تو آپ کہتے ہو کہ چار آزار سال اتنا اوپر چلے گئے کہ پلک جھپکنے میں اللہ کا اللہ اپنے کام کراتا ہے یہ آپ لوگوں کے جو عقیدے کے فرق نہیں پڑتا آپ اپنا عقیدہ اپنی جیت میں رکھیں اسلام کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کے عقائد سے میرا ٹائم ہو گیا مجھے جواب بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ نے منٹ کی بھی. جو ہے اس کے اندر اپ نے مکمل کیا جزاك اللہ احمد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے جی احمد صاحب اسلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کے پروگرام کو 23 سال ہو گئے ہیں میری ایک بڑی حیرت کی بات ہے سورۃ الانام کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ولو نزلنا الایکل کتابا سلیط ترتسن فلا ما سوو بیدیہم لقال الذین کافرو ان ھذا الا سحر مبین کہ اگر ہم قرآن کو کاغذوں پہ بھی اتار دیتے تو لوگوں نے اس کا انکار کر دینا تھا تو اس عیسائیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں جو قرآن جو موجود ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی زیر زبر یا اس قسم کی جو مس پرنٹ ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ آپ کا خدا وہ زیر زبر کیوں نہیں لگا دیتا تو سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا یہ پروگرام 23 سال سے چل رہا ہے ابھی تک لوگ شرک پہ مبنی آپ سے سوال کرتے ہیں یہ حیرت کی بات ہے کہ مطلب ان کا لیول اوپر کیوں نہیں جا رہا مطلب مسلمان ہمارا ہمارا خدا پہ ایمان جو ہے وہ غائب پر ہے تو قرآن ہارڈ ویئر کی شیپ میں تو نازل ہی نہیں ہوا لیکن اب تک یہ آپ سے سوال ایسے کر رہے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا ابھی تک جو بیسک جو ہے قرآن کی اسی پہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو مطلب اگر ان کا خدا اتنا کچھ کر سکتا ہے مسلمانوں کا تو وہ زیر زبر کیوں نہیں لگا سکتا ابھی تک مطلب بیسی کی جو سوال ہی آپ کے پروگرام میں لوگ شرک پہ شر مبنی کر رہے ہیں یہ کب ختم ہوگا بہت شکریہ احمد صاحب پروگرام میں آپ شامل, شامل ہوئے جزاکم اللہ جی امین صاحب نے دوبارہ ذکر کیا ہے قبروں کے والے سے اور قصص نبیین کا حوالہ دیا ہے <سؤال> ہے بھی کوئی کتاب کتاب بھی بھی को میں یہ کہتے ہیں جی, اس میں یہ اس اس سال سال جو جو عمر عمر کا تو حدیث پیش کی تھی اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے نزول کے متعلق انہوں نے تین بار کا جکر کیا اس کے جو پچھلی پہلے امین صاحب نے دو سوال کیے تھے اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ عطیثیٰ علیہ وسلام تین دن بھوکے پیاسے صلیب پہ لٹکے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک آذور صلی اللہ علیہ وسلم سلم جنگ خندق کے دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دے رکھے ہوئے تھے اور بھوکا انسان یہ نہیں کہ آپ نے صبح کھانا نہیں کھایا شام کو آپ کو اتنی بھوک لگی کہ آپ پیٹ پر پتھر باندھ لیں یہ دو تین دنوں کی ہی بات ہے تو اگر آپ کو حتیثہ علیہ السلام کی فکر پڑ پڑ گئی کہ سلیب پر لٹکائے جانے سے تین دن تک بھوکا پیاسا یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں چنگِ خندق کے دن صحابہ آتے ہیں حضور بھوک ہے کھانے کو کچھ نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ میں بھی کوئی اے, کھانے کھا کر نہیں بیٹھا ہوا میری بھی یہی حالت ہے مجھے اندازہ ہے آپ لوگوں کی اس حالت کا تو دنیا کا سب سے بڑا نبی وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب انسان اس کی بھوک کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا ہے جی وہ آپ مانتے ہیں اور اس کا بڑا اظہار تقریروں میں کرتے ہیں لیکن آپ اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بغیر کھائے پیے کیسے تین دن برداشت کر لیتے ہیں کہ صلیب پر لٹکے رہے ہیں؟ تو یہ وہ بات ہے جو ابھی احمد صاحب کر رہے تھے کہ یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں مان جاتے ہیں جو یعنی کھدائی میں جا داخل ہوتی ہیں انسانیت کی حد سے نکل جاتی ہیں ایک انسان کی کیا برداشت ہے اس سے نکل کر خدا ہے جو ان چیزوں سے بالا ہے جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ اس کو نہ پیاس لگتی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے جس پر نہ موت آتی ہے تو اس میں پھر آگے اب کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہوئے ہی جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے تین دفعہ آئے ایک کب ابراہیم کے زمانے میں جی. آگ میں ڈالے جانے لگے پھر اسماعیل کے تیسرے آزو صلی اللہ کے جی. یہ تو اس میں وہ حدیثہ علیہ السلام کو کون لے کر گیا اسمان آسمان پر عدیثہ علیہ السلام کو سلیب جب دینے لگے تو اس وقت پلک جھپکتے ہوئے نہیں آئے کیسے چلے گیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تو دوسرا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کوئی دشمن نہیں مارنے لگا تھا جی کہ اللہ نے کہو جا کے میرے محبوب نبی کو بچا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تھے وہی ہوئی تھی کہ وہی ہوئی تھی رویا کے ذریعے کہ میں چھری پھیر رہا ہوں تو جس خدا نے وہی کے ذریعے حتیثیٰ علیہ ابراہیم اس... علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرو اس وہی خدا وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر سکتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے ہی وہ میں ان کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہے کہ جن کو اترتے ہوئے وقت درکار ہو کہ اتنے وقت میں, میں وہاں پہنچوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ وہاں سے کن کہتا ہے اور جبرائیل اگلے ہی لمحے اپنا پیغام دے دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خون زمین پر گرنا کوئی ناقابل برداشت نہیں تھی بات خون کا نکلنا یہ ناقابل برداشت ہے کہ خون زخم آ گیا اور خون بہ پڑا وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاں خون اب زمین پہ نہ گرنے پائے زمین پہ گرے نہ گرے اس سے کیا انسان کو تکلیف سے نجات ہوگی تکلیف تو یہ ہے کہ اس کو زخم پہنچا اور خون بہ پڑا اب زمین پر خون گرے یا نہ گرے اس سے انسان کو فرق نہیں پڑتا اس کو فرق پڑتا ہے خون کے نکلنے سے تو اگر فلک جھپکتے ہوئے آپ جبرائیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے سے پہلے آنا چاہیے یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ میرے محبوب نبی کا خون نہ نکلے اور اس کو تکلیف نہ ہو خون پتھر پڑے خون بہ گیا اور اب زمین سے بچانے کے لیے جبرائیل کو آپ لا رہے ہیں اور وہاں تو چلو آپ نے زمین پر نہیں گرنے دیا جنگ عہد میں کیا ہوا hmm. وہاں تو حضور کا خون اتنا بہا حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضرت علی پانی بھر, بھر کر لاتے تھے اور میں وہ زخم دھوتی تھی اور زخم تھا کہ رکنے کو نام نہیں لیتا تھا خون جو ہے وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا یہاں تک کہ مجھے کھجور کے پتوں کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ بنا کر وہ زخم پر لگانی پڑی جس کے بعد جا کر خون بند ہوا تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں آپ پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لے آتے ہیں کہ جبراہی علیہ السلام تین دفعہ پلک جھپکتے ہوئے آئے جبراہیل علیہ السلام پلک جھپکتے بھی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں ان وہ نہ ان کا کوئی جسم ہے کہ جس کو اترنے کے لیے وقت درکار ہو اور نہ ہی وہ ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں عرض ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ذبا کر اب روکنے کے لیے میں جبرائیل کو بھیجوں کہ جلدی جائے اور یہ کام نہ ہونے پائے تو وہی کے ذریعے حکم دیا تھا وہی کے ذریعے ہی جبریل اللہ ابراہیم کو روک سکتے تھے تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ دوسرے نبیوں میں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام میں تو برداشت کر لیتے ہیں نہیں برداشت کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن دوسرے نبیوں میں آپ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں آپ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں اور وہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی امین صاحب نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں اسرائیل نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیا بنی اسرائیل کے الفاظ نہیں ہیں وہاں لان اللہ اللہ یہودسارا یہود اور نصارہ کا ذکر ہے یہود کے کون سے انبیاء ہیں وہ تو معروف ہمیں پتہ ہے لیکن کیا کوئی ایسے نبی ہیں جو نصارہ کے ہیں لیکن یہود کے نہیں ہیں اگر تو وہ نبی مراد تھے جو وہ لوگ مراد تھے نبی جو صرف یہود کے ہیں تو پھر صرف یہود کہنا کافی تھا لیکن نصارہ کا لفظ لگا کر آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زائد بھی یعنی یہود کے انبیاء کے علاوہ بھی کوئی نبی ہیں جن کو جن کی قبروں کو سیدا گاہ بنایا گیا ہے تو امین صاحب یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو نصارہ تو مانتے ہیں لیکن یہود نہیں مانتے کتنے نبی ہیں ایک ہی نبی ہیں جن کو نصارہ یعنی عیسائی حضرات تو مانتے ہیں لیکن یہود نہیں مانتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب یہود ان کو مانتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کا لفظ نہیں ہے حدیث میں یہود اور نصارہ کا لفظ ہے اور یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہود کے امبیات تو سمجھ آ گئے لیکن نصارہ کے نبی جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کی قبروں کو کیسے سجدا گاہ بنا لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وسلم. حدیث ہے جس کا جواب آپ کے میں بھی پڑتا ہے جی اگر کوئی آپس کو یہ سوال کرے کہ آپ کے نبی نے یہ کیسے بات کہہ دی تو اس کا کیا جواب آپ دیں گے تو یہ حدیث جو ہے خود ایسی واضح اور اتھینٹک حدیثوں کی موجودگی میں کہ سس نبیین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کیا مقام ہے کیا انہوں نے یہ لکھا ہے ندوی صاحب یہ جو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے نتیجے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ اتھینٹک بات ہے یا کوئی حوالہ دیا ہے کہ فلاں ادیث یا فلاں آیت سے میں یہ ثبوت لے رہا ہوں تو ثبوت دیے جائیں گے اتھینٹک بنانے کے لیے نہ یہ کہ چونکہ انہوں نے بات لکھ دی تو اتھینٹک ہو گئی اس سے اتھینٹک چیزیں نہیں تو یہ جو حدیث میں نے بتائی ہے یہ بھی ہے لیکن اس سے اوپر قرآن کریم تو واضح بتا رہا ہے وہ لمبا توفعتانی کون تھا ترکیب والی جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی نگران تھا تو یہ اتھینٹک ہیں جن کو ماننے کی ضرورت ہے تو فاو آئی حدیث ان بعد اللہ عمین اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر پھر کن کتابوں اور حدیثوں اور باتوں کی طرف یہ جاتے ہیں کہ چلو وہاں سے ہم ڈھونڈیں بہت شکریہ بہت شکریہ غلام مصفت صاحب احمد صاحب نے سرایہ نام کی عائد دے کر ایک کامنٹ تھا اس کو تھوڑا سا سوال کا رنگ بھی دیا ہے اس حوالے سے کہ یہ لوگ جو شرک پر مبنی سوال کرتے ہیں یا آپ تیئیس سال سے پروگرام کر رہے ہیں ان کو کیوں اثر نہیں ہوتا تو اس حوالے سے اگر آپ کو یہ کامنٹ دینا چاہیں مصف صاحب ہمارا تو فرض پہنچانا ہی ہے جی جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیئیس سال تبلیغ کی تو لوگ شرک سے نہیں باز آئے تو حضور کو یہی حکم تھا اناغ کہ اے نبی نے صرف پیغام پہنچانا ہے آگے پھر ہم پوچھیں گے حساب ہاں جی تو ہم تیئیس سال سے ہمارا یہ ریڈیو پروگرام جاری ہے اس کو تراسی uh, سال سو سال بھی ہو جائیں لیکن ہمارا کام پیغام پہنچانا ہی ہے جی. تو لیکن جو آیت انہوں نے پڑھی کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے سامنے کوئی بھی دلیل رکھ دی جائے وہ نہیں مانیں گے یہاں یعنی تک کہ قرآن کتابی شکل میں ان کے ہاتھ میں رکھ دی جاتے اور اس کو ٹچ بھی کرتے لامسوح ہو پھر بھی اس کو ٹچ کر کے بھی وہی مان نہیں لاتے نہ لاتے اگر ہم یہ ایسا کر بھی دیتے تو تو یہ ان کا مزاج بتایا گیا ہے جو لوگ نہیں مانتے کہ ان کے سامنے کتنی ہی بڑی دلیل کیوں نہ رکھ دیں تب بھی انہوں نے نہیں مانو بہت شکریہ سامین پروگرام ریڈیو ایم یہ اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروگرام اس وقت لائیو یوٹیوب پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں اسلام تو آپ اس پروگرام کو وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کامران صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سوالے لیتے ہیں جی کامران صاحب السلام علیکم جی جی میرے چھوٹے دو سوال ہیں دنیا میں میشہ سے نیکی اور بگی کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے دنیا میں کوئی ایک ایک ایسا انسان بتائے جو بولے میں شیطان کی قسم کھا رہا ہوں شیطان نے مجھے بتایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان کا نام یوز کرے ہر کوئی اللہ کا یوز کرے گا نیکی کی طاقتوں کا نام یوز کرے گا تو یہ تو خیر اپنی اسٹوری ہے کیونکہ ہم تو مرزا صاحب پہ یقین نہیں کرتے اپنی اسٹوریاں ہیں کہ ان کو بھیا جو کچھ بھی انہوں نے بنائی دی ایک نبی بتا دیں جس نے سٹارٹنگ میں کہا میں نبی نہیں ہوں اور نبوت کا دعویٰ کی موت نہیں مرنا چاہتا اور تیسری کی بھی آپ نے بولا فیات ہے کہ دی تو کے نگے بانتا تو کیا جناب عیسیٰ نے مرنے کے بعد سوال کیا تھا یہ, یہ بھی بتا دیجیے شکریہ جناب بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ کامنن صاحب پروگرام میں شامل ہوئے جی امین صاحب ٹیلی فون لائن پر دوبارہ موجود ہیں ابراہیم علیہ ہی کیا تھا اور اس کی قوم نے, وہ اسلام کے دشمن تھے حضرت محمد رسول اللہ सल्ण चल्ण सल्ण चल्ण پر طائف کے کافروں نے ہی حملہ کیا تھا صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعی علیہ السلام کا معاملہ دوسرا تھا ٹھیک ہے نا اب دوسرا ایک عورت اللہ کے حکم سے حاملہ ہوتی ہے چار مہینے کے بعد جب آسمان سے روح آتی ہے تو فرشتہ تو آپ کہتے ہیں نا ہزاروں سال کا معاملہ ہے چوتھے مہینے میں آسمان سے فرشتہ لو لے کے آ جاتا ہے تو کیا اللہ کے پاس فرشتہ ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پہ لے جائے اچھا اب دوسرا پھر آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ سلیب پہ تین دن تک نوزب اللہ عیسیٰ علیہ السلام لٹکے رہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل مارے گئے تو قرآن تو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ سلیب بھی نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئے اور تیسرا سوال اگر زیر زبر پیش نہ ہوتا حجاز بن یوسف کے زمانے میں یا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اجمی لوگ اسلام میں بہت داخل ہوئے تو عربیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوتا قرآن اجمیوں کے پاس آیا تو ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے زیر زبر پیش لگائی گئی اور اگر زیر زبر پیش لگنے کے باوجود آپ مرزا قرآن نہیں سمجھ رہے تو عربی زبان میں ڈائریکٹ عربی زبان میں ہوتا تو آپ کیسے سمجھ پاتے ہیں ان باتوں کا جواب دیں بھائی بہت ضروری باتیں ہیں یہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ امین बार बार। صاحب جزاک اللہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے گئے باتیں پھر وہی ریپیٹیشن ہے بار بار بہرحال ہمارا فرض ہے کامران صاحب نے پہلا جو سوال کیا کہ مرزا صاحب نے جو کہا کہ میں کفر کی موت نہیں مرنا چاہتا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ایسا نبی بتائیں جس نے یہ کیا ہو اور بعد میں دبا ہو اس حوالے سے جی مس اس کی مسیح محمد علیہ السلام نے ساتھ وضاحت بھی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی میں نے نبوت کا انکار کیا ہے اس سے مراد ایسی نبوت ہے جو پچھلی شریعت کو منسوخ کر دے جی تو مسیح احمد اللہ السلام یہ لکھا ہے کہ نہ میں کوئی نیا کلمہ لایا ہوں نہ میں کوئی نئی کتاب لایا ہوں میرا قبلہ بھی وہی ہے جو پہلے تھا وہی روزے ہیں وہی زکوٰۃ ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یہ وضاحت کر کے آپ نے بتا دیا ہے کہ جس نبوت سے آپ انکار ہی تھے کہ وہ میں نہیں ہوں وہ شرع نبی نبوت کا دعویٰ ہے جی تو اس سے آپ نے انکار کیے تو جہاں تک یہ سوال کہ کوئی نبی ایسا بتا دیں جس نے ایسا کیا ہو یہ تو ہم تب بتائیں نا کہ جب سارے نبیوں کے حالات محفوظ ہوں پھر ہم آپ کو بتائیں کہ کس نبی کے کیا حالات میں کیا بات لکھی جی. تو آپ یہ بات چلیں دکھا دیں کہ قرآن یا حدیث میں یہ آیا ہو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے دن ہی اپنی نبوت کا جو ہے لوگوں کے سامنے اظہار کر دے اور بتائے کہ میں نبی یہ بات لکھی ہے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے دن اپنی نبوت کا اظہار نہ کرے جی. آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی ہوئی اکرہ. تو کیا آپ نے گارے ہرا سے نکل کر اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں؟ تو وہ تو ہے کہ گھر آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ لے جاتی ہیں بن نوفل کے پاس تو عذور نے تو کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اور اس میں اور یہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں خود ہی بنائے ہوئے نظریات ہیں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے یہ مشہور تفسیر ہے شیعہ حضرات کی تفسیر الصافی علامہ کاشیانی کی ہے یہ لکھتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ اتّا خزہ ابراہیم ابدن قبل عطا خزہ نبین جی کہ اللہ تعالیٰ نے حت ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے ابد بنایا پہلے ابد بنایا اس کے بعد نبی بنایا جی و اتا خضاء نبی قبل عں خزاں رسولن پھر نبی بنایا نبی بنا جب نبی بن گئے اس کے بعد جا کر ابراہیم کو رسول بنایا پھر پھر جب رسول بنا دیا وَََََََََ اللہ اطا خاضہ رسول قبل آئں يت جب رسول بنایا اس کے بعد اگلی سٹیج تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا صحیح اور جب خلیل بنا دیا و اللہ اطا خاضہ خليل قبل آئں يج المامن تو خلیل بنانے کے بعد اگلی سٹیج تھی کہ آپ کو امام بنایا تو عبد، نبی رسول خلیل امام پانچ سٹیجز علامہ کاشانی بیان کر رہے ہیں کہ تو ابراہیم علیہ السلام کو امامت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی تو اگر جو یہ بات کرتے ہیں اگر ہوتی تو علامہ کاشانی یہ بات کیسے لکھ سکتے تھے صرف مسیح مود علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کر ذات کو ٹارگٹ کر کر یہ اعتراض بنایا گیا ہے کہ یہ دعوے کیے گئے ہیں تو مسیحد علیہ السلام یعنی ہر نبی پر ایسے ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی وہی کرتا ہے تو وہی وہ اعلان کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں اعلان کرتا کہ اچھا میں یہ اعلان کر دوں آضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک یہ کہتے رہے کہ مجھے موسا پر فضیلت مت دو لات فضام موسا یعنی موسا پر فضیلت نہ دو اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور یہ حدیثیں جو ہیں اس حدیث کی شرح میں بھی بزرگان نے یہی مضمون چھڑا ہے کہ کیونکہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا اپنے اے مقام, اے مقام اے کا اے کہ آپ خاتون نبی ہیں جب خاتم و کی وہی ہوئی اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ میں سب انبیاء سے فضیل تو اللّہ, اللہ مجھے سب نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے پہلے کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور بعد میں حضور نے فرمایا کہ مجھے سب نبیوں پر فضیلت ہے تو اس کی شرح میں شارحین نے یہی لکھا ہے کہ پہلے حضور کو نہیں تھا جب وہی نے بتایا کہ آپ خاتم نبی ہیں جی تب آپ نے اعلان کیا اس لیے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے یہ انہوں نے بات کی جی. تو اس کے بعد پھر امین صاحب مرنے کے بعد کیا کلام کیا ایم ایم یہ کامران صاحب تھے کہ فلما تو نہیں جب مجھے دے دی تو مرنے, مرنے کے, کے بعد کیا کلام کیا جی. یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے آپ بتائیں کہ کیا ہے اس کا مطلب سور مائدہ کا آخری رکو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی یہ پوچھے گا عطیس علیہ السلام سے قیامت کے دن جی قیامت کے دن کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا چند بتا پہلے اگر پڑھ لیں تو انبیاء کا ذکر ہے جی بالکل تو اور یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے کئی آیات ہیں جو قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ نقشہ کہتا ہے کہ اس دن مجرم کس حال میں ہوں گے کیا کہہ رہے ہوں گے تو یہ اس دن یہ باتیں ہوں گی تو یہاں حتیثہ علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ قیامت کا دن ہے وہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوگا کہ یہ تمہارے لوگ کیسے تصلیس کی طرف چلے گئے کیا تو ان کو ڈال کے آیا تھا تو حدیثہ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا تو میری زندگی میں تو کوئی بھی تصلیس کی طرف نہیں گیا توحید پر ہی میں نے ان کو رکھا فلم توفاعتہ نہیں ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی میرے بعد کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں ہے تو ہی جانتا ہے صحیح بہت شکریہ امین صاحب نے بعض کامنٹس بھی دیے ہیں اور سوال بھی تھے کہ ابراہیم علیہ اسلام پر تو دشمنوں نے مخالفت کی تھی جو آگے والا واقعہ ہے اس طرح طائف میں بھی پہ روح کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں اور چار ماں, ماں غالباً بچے کی ولادت کے حوالے سے بھی اس کو اگر آپ کو اس پہ یہ کامنٹس تھے ان کے غالباً جی جی جو بعد میں سوال کیا انہوں نے وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کو, کو سلیب دے گی हुँ. نہ قتل کیا گیا ٹھیک ہے جو کیل ٹھونکے گئے ہاتھوں میں اور हुँ. پاؤں میں اس کا قرآن میں ذکر نہیں جو سلیب دینا ہے हुँ. اس کی اگر آپ تشریح کر دیں ٹھیک ہے وہ یعنی وماس سالاب ہو سے یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں گیا بالکل درست ہے وما بو ہو کہ حتیث علیہ السلام کو سلیب نہیں دی گئی اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ کیلین ٹھوکے گئے یہ اس لفظ سے نہیں نکلتا سلیب کا مطلب ہی وہ ہے جو سلیب پر مر جائے غرق ہونے والا بندہ وہ ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے جی اگر ایک انسان تین چار منٹ پانی میں غوطے کھاتا رہے اور اس کے بعد آپ اس کو زندہ نکال لیں تو آپ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے غرق ہو گیا کیونکہ غرق کا مطلب ہے ڈوب کر مر جانا تو اگر تین چار غوطے کھا لیے تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غرق نہیں ہوا تو اسی طرح حدیثہ علیہ السلام کو صلیب پر ضرور چڑھایا گیا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چونکہ چڑھا دیا اس لیے موت ہو گئی یہ درست نہیں ہے انہوں نے اٹیمپٹ کی قتل کرنے کی صلیب پر صلیب دینے کی لیکن صلیب پر قتل نہیں کر سکے تو اگر آپ کو حتیث حضرتیس... یعنی یہ تو ایک دکھ اور درد والی کہانی ہے کہ ان اذیتوں سے حتیثہ علیہ السلام کو گزرنا پڑا کہ وہ زخم یہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی اٹھاتے ہیں تو اس سے وہی جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ زخم بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے عطیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیسے برداشت, نعم برداشت نعم کر لیتے ہیں جنگ عہد کے دن حضور کے دانت شہید ہو گئے وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں وہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا اپنے نبی کو بچانے کے لیے کوئی سامان کیوں نہ کیا تو آپ حتیسہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کیل ٹھونکے جانے کو برداشت نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ انی متوفی کا اس میں چیلنج تھا یقین دہانی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے نکال کر میں تجھے زندہ لاؤں گا جی تو صلیب پر ضرور چڑھایا ہے لیکن صلیب پر وہ موت نہیں دے سکے قتل نہیں کر سکے صحیح. تو صلیب پر چڑھائے جانے کو صرف سلابو نہیں کہتے صلیب پر چڑھا کر مار دینے کو کہ کو ان جو آپ کے, کے حوالے سے, عراب اس لیے عربیوں سے میں گیا تو یہ ٹھیک ہے وہ हाँ. ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہاں جی عربوں کے لیے اگر آپ زیر زبر نہ بھی ہو تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے صحیح. ہاں uh, لیکن بعض جگہوں پر فائل مفول گرامر جو ہے اس سے مطلب بدل جاتا ہے کیونکہ اور اس میں زیر زبر تینوں کام کر جاتی ہیں زیر بھی زبر بھی لگا جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جملہ پڑھنے کے لیے آ سکتے درست لیکن معنی غلط ہو جاتے ہیں بالکل تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہم جو معنی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ کوئی زیر زبر ہٹا کر ہم معنی کر رہے ہیں وہی زیر زبریں ہیں جو آپ کے قرآن کریم میں لگی ہوئی ہیں جو ہم مطلب بیان کر رہے ہیں وہ سند یافتہ ہے یعنی سپورٹ اس کو حاصل ہے قرآن کریم کی اور احادیث کی صحیح ہے بالکل ٹھیک بہت شکریہ امین غلام صاحب ہمارے ساتھ پھر سے کامران صاحب اور امین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریباً دس منٹ ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہمارے امام کا خطبہ جمعہ خدمت میں پیش کریں گے یہ دو سوالم رحمتہ جی والا جی کامران صاحب, پروگرام خوش آمدید. جی جناب حضور نے ہر طرح کہ آپ یہ دکھائیں یہ دکھائیں اور میرے سوال کو کہاں لے ہے پہلے آپ یہ دکھائیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ اگر میں اپنا شرع نبی کا دعویٰ کروں تو میں اپنا کفر کی موت نہیں مرنا چاہتا اور یہ تو یہ جو دکھا دے پہلے جب ان کو پتا ان کے ذہن میں پہلے سے گھوم رہی تھی نا نمبو تو انہوں نے یہ کہا کہ بعد میں ان کو آگے سے کچھ اس کے فائدے بھی نظر آئے اور کچھ جیسے کہتے ہیں وظیفہ نظر آیا تو انہوں نے اس کو کور اپ کر لیا ویری سمپل آف گاٹ اور دوسری چیز یہ اپنا انہوں نے وضاحت فرمائی کسی صاحب کی کسی نہ ان کو صلی دی گئی نہ آپ کو پہ چڑھایا گیا نا ان کو تو کیا موت کیا اس کی ہوتی ہے اپنا روح کی ہوتی ہے کہ اللہ نے سلید دی گئی اور, اللہ نے ان کو اوپر اڈھا لیا. اور کسی کو موت دینے کے بعد بہت طاقت والا ہے تو مجھے روپی ہوتی ہے, روح کی ہوتی ہے. یہ اور میرے پہلے والے سوال کا شکریہ بہت شکریہ امین صاحب پروگرام میں دوبارہ علیکم اللہ جیلکم ہلو جی جی, جی, جی. مصباح صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں سے کروایا یہ قرآبی نبوت کا یہ اس میں اعلان ہے ہی نہیں وہ تقلبین والا اعلان آپ کہتے ہیں نا کہ نبوت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ اللہ اپنے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو بندوں سے نبیوں سے کرا چکا تھا اتنی بڑی شان والے نبی ہیں اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ زبیحا بھی وہی نماز بھی وہی قبلہ بھی وہی مصالحہ قزاب بھی یہی کیا کرتا تھا اور یہی کہا کرتا تھا جتنے جھوٹے نبی آئے وہ بھی ایک ہی قبلے کو مانتے تھے قران پڑھتے تھے اور غبیہ ખાતે تھے اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ سچے ہو پلیز میری پلیز دو سوالوں کے جواب دیں بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ جی مشوف صاحب کامران صاحب کا پہلا سوال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ دکھائیں شرعی نبوت کے حوالے سے کہ اگر میں اس کا دعویٰ کروں گا تو میں فر ہو جاؤں گا یہ کہاں لکھا انہوں نے یہ تو میں نے بتا رہا ہوں جی کہ مسیح محبد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہاں بھی نبوت سے انکار کی ہے تو ایک بات آپ لکھ جاتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں تو ہوتی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن آگے سے جب سوالات آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگا کہ جو بات جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی جو میں کہہ رہا تھا کیونکہ اس لیے تو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تو بعد میں یا ساتھ ہی حضرت مسیحم عودیہ السلام نے کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی میں نے نبوت کا انکار کیا ہے تو اس سے مراد شرعی نبوت ہے کیونکہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا تو جہاں تک غیر شرعی نبیت تعلق ہے تعلق ہے وہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ حطیثہ علیہ السلام نے آخری زمانے میں آنا ہے تو نبی دی. ہو کر ہی آنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر آنا ہے تو وہ آپ جب آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کہ کیسے ہوگے تو اس میں مسیح مسیحم علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جہاں بھی انکار کیا ہے تو اس سے مراد ایسی نبوت ہے جو پچھلی نبوت کو منسوخ کر دے تو میں ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آیا جو پچھلی نبوتوں کو منسوخ کر دے اور دوسرا سوال وہ سلیب اور سلی کے متعلق تھا روح, روح کو موت ہوتی ہے جسم یا کو. جسم کو ہوتی جی. جی جی موت ہوتی تب ہے جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے جی تو روح جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس چلی جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ یہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو توفہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے روح نکال لینا یا روح قبضے میں کر لینا یہی قرآن کریم نے بتایا ہے تو اور قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ ہم توفہ دو موقعوں پر کرتے ہیں ایک تو جب انسان کو موت دیتے ہیں دوسرا جب انسان نیند میں ہوتا ہے تب اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہوتا ہمارے قبضے میں ہوتا ہے جی تو وہاں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ نیند والی جو توفہ ہے اس میں ہم روح کو واپس کر دیتے ہیں یعنی اس کو پھر ہوش و آواز میں لے ہیں لیکن موت والی جو توفع ہے جس میں روح لے آتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے تو متوفی کا یا فلمہ توفع میں نیند نہیں, نہیں مراد کہ عیسی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور ہوش وواس نہیں ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ فلمہ ماں کا تلوع ہو ما و ماں ہو قتل نہیں کیا اس کی نفی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ وفات جو یہود دینا چاہتے تھے کہ قتل کر دیں اس سے ہم نے بچا لیا اور ان کے ہاتھوں سے نہیں مرنے دیا ہاں یہ تب ہی وفات جو کہ انسان کی ہوتی ہے اور سارے نبیوں کی ہوئی تو اس لحاظ سے صلی اللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی یہی ہم مانتے ہیں جسم جو ہے وہ اسی زمین میں دفن ہوتا ہے کسی کا جسم آسمان پر نہیں جاتا جی اور اس کے علاوہ امین صاف کا اگلا سوال جی سوال ہے یہی کہ نبوت کا اعلان سب سے کروایا ٹھیک ہے تو اس والے سے یہ یعنی یہاں امین صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا جی کہ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی نبوت کا انکار اعلان کر دے جی اکرا بیس میں رب کلازی خلق وہی ہو چکی تھی لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں ٹھیک اس کے بعد یا ایو المدََسر یا آئیو المزمل یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا نبوت کا اعلان کب کیا جب صورت شعراء کی آیت و عنظ رشیرتِ القرابین نازل ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے صرف رشتے داروں کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریبی رشتہ داروں کے لیے رسول بنا کے بن کر آئے تھے کہ ساری دنیا کے لیے رسول تھے جب ساری دنیا کے لیے رسول ہیں تو صرف قریبی رشتہ داروں کو کیوں بلا رہے ہیں آپ تو ساری دنیا کو مخاطب کرتے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ پر ایمان لو تو صرف رشتہ داروں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہیں کیا آپ صرف رشتہ داروں کے نبی تھے تو یہ وہ اسٹیج ہے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ایک مرحلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی ذمہ داری تھی وہ اکرا اکر جو قریبی رشتے دار تھے وہی وہ تھے تو وہ پیغام آپ نے ان کو پہنچایا ہے تو اس لحاظ سے یہ یعنی تب تک آپ کو علم نہیں تھا کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کے بعد ایک اسٹیج یہ آئی کہ لنزیرا ام قرا و منحو کا زمانہ آیا جی ام القرا بستیوں کی ماں یعنی مکہ مک صحیح مکرمہ اور اس کے ساتھ ارد گرد کی بستیاں دوسری اسٹیج یہ آئی تھی کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی جو علاقے ہیں ان کو تبلیغ کا زمانہ تھا اور تیسرا مرحلہ یہ تھا جس پر پھر آپ ساری دنیا کو مخاطب ہوئے تو یہ وہ بات ہے جو ہم جب کہتے ہیں تو آپ مانتے نہیں اور خود آپ نے وہی بات کر دی کہ پہلی وہی جو ہوئی اس پر آپ نے نہیں اعلان کیا اور آپ کی نبوت کا تو سارے نبی بتاتے آئے تھے تو جب سارے نبی بتاتے آئے تھے اور حضور نے خود بھی بتایا ہے کہ میں جب آدم مٹی اور جی. پانی میں گندا جا رہا تھا تب میں خاتون نبی تھا تو یہ آپ کو بعد میں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا نام رکھا اور کب رکھا لیکن جب تک آپ کو علم نہیں تھا آپ نے یہی بتایا کہ لا تو فض ال مجھے موسا پر فضیلت نہ دیا کرو تو کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا اس کا آپ پر وہی نہیں ہوئی تھی اس بات کی جب وہی ہوئی اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے سارے نبیوں پر فضیلت جب خاتم نبی آپ کو کہا گیا ہے تو یہ آپ نے اعلان کیا ہے بہت شکریہ غلام مصب صحیح شامین یہی یہ تھا پروگرام ریڈیو احمدیہ آ, آج آپ کی خدمت میں آ, آٹھ بجے شروع ہوا تھا جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے اتوار کی شاپ یہ پروگرام آٹھ تھا, بارہ بجے آپ کی خدمت میں پیش ہوگا آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک اردو میں ہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور گیارہ سے بارہ بجے تک ہم ان ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ عزیز کا خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سامین دوبارہ میں آپ کی خدمت میں یہ دو گزار پیش کر دیتا ہوں کہ آج سے ہم نے اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کو یوٹیوب پر لائیو نشر کرنا شروع کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اگلے ہفتے سے بھی جو بھی پروگرام ہوں گے وہ یوٹیوب پر نشر کیے جائیں گے وائس آف اسلام لائیو اسٹریمنگ اگر یوٹیوب پر سرچ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر لائیو اس پروگرام کو دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر چوبیس گھنٹے کے لیے ریڈیو کے کا جو پروگرام ہے اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اگر آپ ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر جائیں تو وہاں پر اس کا لنک موجود ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ پر ریڈیو احمدیہ کی نشریات سن سکتے ہیں سامین میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ باقاعدگی سے اس پروگرام کو سنتے ہیں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنی رائے بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں سامعین کب مشکور ہوں کہ آپ نے آج بھی پروگرام کو سنا ان سامعین کبھی مشکور ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے سوالات اس پروگرام میں شامل کیے غلام مثبت صاحب نوراو صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے جو گزارشات ہیں وہ پیش کی سامعین یہ پروگرام جیسا کہ کی عرض کیا اس حوالے سے خاصیت کا حامل ہے کہ تیئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام نے بیت کا آغاز فرمایا ابھی جیسا کہ کی عرض کیا گیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہمارے امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مصوراحمد اللہ تعالیٰ عنسل عزیز کا خطبہ جمعہ پیش کریں گے سامعین اس خطبِ جمعہ میں بھی حضور نے حضرت مرزا مصرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن اثر عزیز نے تیئیس مارچ کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور حضرت مرزا صاحب حضرت مسیحم عدیہ السلام کی سچائی کے حوالے سے بات باتیں پیش کی ہیں درخواست کہ آپ اس خطبے کو ضرور سنیں غور سے سنیں سوالات ہوں تو اگلے پروگرام میں ضرور شامل ہوں اور آپ خطبے کے حوالے سے بھی سوالات اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کاغذات سلمان احمد کو اجازت دیجیے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 لہ واہد لری کل واشمد مدن شرجین الحمد للہ رب مین الرحم الرحیم لیکن مارچ ہے اور یہ دن جماعت میں یوم مسیحمت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے یوم مسیحمت کے جلسے جماعت, جماعت اس دن کی مناسبت سے منعقد کرتی ہیں آئندہ دو دنوں میں ویکینڈ آ ہے ہفتہ اتوار بہت سی جماعتیں یہ اسے منعقد کریں گی اور اس میں اس کی تاریخ اس منظر سارا کچھ بیان کیا جائے گا اس وقت میں حضرت وسیمۃ اللہ صلاحۃسلام کے بعض ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح عود کی بیشت کے مقصد اور ضرورت اور مقام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے آپ کے دعوے کے بعد نام نہاد مسلمان علماء نے آمد المسلمین کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگایا انتہائی کوشش کی جو جس سطح کو جا سکتے تھے گئے اور اب تک یہی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ کی جماعت ترقی کر رہی ہے اور نیک فطرت لوگ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں بہرحال حضرت وسیم علیہ السلّۃ اسلام خدائی وعدوں کے مطابق اپنی آمد کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ اعلان فرماتے ہوئے کہ میں ہی آنے والا مسیح ماؤت ہوں فرماتے ہیں کہ توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے منجانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت تقاضا غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس قاصر صلیب کو نادل کرے کیونکہ عںم پھر اس زمانے میں حملے ذات پر حملے اسلام پر حملے عیسائیوں کی طرف سے ہو رہے تھے رماتے ہیں کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ انزل و ذکرا و وَإِنَّا لہو لحافظ ان کو بھول گیا یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نظیر بھیجا ہے دنیا نے اس کو قبول نہ کیا بر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا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 پہلے سے براہین احمدیہ میں فرما دیا تھا فرما دیا ہے کہ صدق اللہ ہو رسول ہو وقان وعد مفول یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نکلی اور خدا کا وعدہ پورا ہوا پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ منہاج نبوت پر اس سلسلے کو آزمائیں اور پھر دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے خیالی اصولوں اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں میں اپنے دعوے کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی ہیں کہ جو دل کھول کر میری باتیں سنیں میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھاویں گے اور مان لیں گے لیکن جو دل میں بخل اور کینا رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی ان کی تو اول جیسی مثال ہے یعنی وہ شخص جو بھینگا ہوتا ہے جس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں جو ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو خواہ کسی قدر دلائل دیے جائیں گے کہ دو نہیں ایک ہی ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ ایک اول خدمتکار کار تھا ڈہنگا آدمی کسی شخص کا خدمت کرنے والا تھا ملازم تھا آقا نے اس کو کہا کہ اندر سے آئینہ لے آؤ وہ گیا اور واپس آ کر کہ کہا کہ اندر تو دو آئینے پڑے ہیں کون سا لے آؤں آکا نے کہا کہ ایک ہی دو ہے دو نہیں ہے <تصفح> احول نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں اس کے مالک نے کہا آکا نے کہا اچھا ایک ایک کو توڑ دے جب توڑا گیا تو پھر اسے معلوم ہوا کہ در حقیقت میری غلطی تھی مگر مگر آپ فرماتے ہیں کہ مگر احولوں کو جو میرے مقابل ہیں کیا جواب دوں؟ فرماتے ہیں کہ غرض ہم دیکھتے ہیں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 وہ ہم سے ہمارے دعوے کا ثبوت مانگے بڑی صحیح بات ہے ثبوت مانگنا چاہیے اس کا حق ہے ہر ایک کا اس کے لیے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو نبیوں نے پیش کیا <coughs> نسوسے فرماتے ہیں کہ نصوصِ قرآن اور حدیثیہ اقلی دلائل <coughs> یعنی موجودہ ضرورتیں <coughs> جو مسئلے کے لیے مستدی ہیں مستدی ہیں پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے فرماتے ہیں میں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے اس میں ڈیڑھ سو کے قریب نشانات دیے ہیں جن کے گواہ ایک نو سے کروڑوں انسان ہیں بیہودہ باتیں پیش کرنا سعادت مندی کا کام نہیں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر گا یعنی وسیم موت جب گا تو حکم ہوگا اس کا فیصلہ منظور کرو وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کا فیصلہ منظور کرو جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے اس لیے وہ عدا ہیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افطراع کرتا تو وہ مجھے فل فور ہلاک کر دیتا مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں میری تقزیب اس کی تقزیب ہے اس لیے خود میری سچائی ظاہر کر دے گا پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے یہ مسی کی تقزیب اور انکار کا نتیجہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار تک تمہیں لے جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تقصیب کرتا ہے وہ میری تقصیب سے پہلے معاض اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحان و نزل نہ ذکر وہ لہو لہٰ کہ ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا جبکہ وہ اس عمر پر ظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلے کی طرح اس محمدی سلسلے میں بھی خلفا کا سلسلہ قائم کرے گا مگر اس نے معذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ سمت میں نہیں اور اس وقت کوئی خلیفہ اسموت میں نہیں اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسہ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ کیونکہ اس سلسلے کی اتم مشابت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس چودھویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے موسی سلسلے میں چودھویں صدی میں چودھویں صدی پر ایک مسیح آیا اور اسی طرح پر قرآن شریف کی عیسائیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرینہ میں نوں لمہ الحق بہم میں ایک آنے والے اہم بروز کی خبر دیتی ہے اور اسی اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکزیب لازم آئے گی بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر و تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا پھر سوچو کہ کیا میری تقسیب کوئی آسان عمل ہے یہ میں از خود نہیں کہتا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تقسیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تقسیم کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا اس کی اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کہ منی وانا من کا بے شک آفرماتے ہیں کہ بے شک میری تقزیب سے خدا کی تقسیب لازماتی ہے اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی ہے اور اسی کی اور اس کی ہستی پر کبھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر میری تقزیب میری تقزیب نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ہے اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تقصیب اور انکار کے لیے جرت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتو طلب کرے کہ وہ کس کی تقصیب کرتا ہے اس بات کو مزید کھول کر بیان فرماتے ہوئے کہ تقسیم مسیح مؤود سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب لازم آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کس طرح مسیح مؤد کے انکار سے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقصیب ہوتی یعنی مسی کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقصیب ہوتی اس طرح پر فرماتے ہیں کہ اس طرح پر کہ اس طرح پر کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا وہ معذ جھوٹا نکلا پھر آپ نے جو اماموں کو من کوم فرمایا تھا وہ بھی معذ غلط ہوا ہے اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و میدی کے آنے کی پیشارت دی تھی وہ بھی معاذ اللہ غلط نکلی کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا عملی طور پر کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرے گا یا نہیں آپ فرماتے ہیں بس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان نمبر نہیں مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا ہوگا مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور لوسیاہی کو مان لینا پڑے گا مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی وہ چھوڑے گا یعنی میں نہیں چھوڑوں گا وہی وہ چھوڑے گا جو مجھے چھوڑنے والا کہتا ہے آپ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق و مسداق ہوں میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق مستاق صحیح ہوں اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانتا ہے اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج خدا خود اس کو سمجھائے گا آپ یہ سب باتیں ایک آئے ہوئے مہمان کو سمجھا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لو بلکہ نیک نیتی اور خالی خالی و ذہن ہو کر سوچیں پھر آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ پس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور ضد نہیں تو میری باتیں سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق کے دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا گا بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں یعنی اس دنیا میں بھی آنے والا ہے اور پھر آخری زندگی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کرے گا آپ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا فیصلہ پیش کرتا ہوں <تصفح> وہ مجھے سمجھائے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ مسیح سے پہلے اہلیہ کا آنا ضروری ہے جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں اہلیہ کا آنا لکھا ہے مسیل اہلیہ کا ذکر نہیں ہے اہلیہ کا خدا آنے کا ذکر ہے مسیل کا ذکر تو نہیں اس کے نمونے پر کسی کے آنے والے کا ذکر تو نہیں لکھا ہوا آپ فرماتے ہیں کہ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی جوہنہ ہے چاہو تو اسے قبول کرو اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے ظاہری بات پر اگر فیصلہ کروانا ہے کسی بھی جج کے سامنے رکھ دو وہ دیکھو ڈگری کس پہ دیتا ہے وہ یقینا یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے گا کیونکہ ظاہری طور پر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا مگر آپ ہیں لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مگر ایک مومن جو خدا تعالی پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرشتے کس طرح آتے ہیں وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے اب اس وقت اب فرماتے ہیں اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور بتاؤ اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کانپ جاوے یہ کہنے کی ضرورت کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کازب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا میری نسبت اگر تقوی سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالی میری تائیدیں اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلے کو مٹا رہا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضر سے وہ ایک آواز جو ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی دنیا کے دو سو دس ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اور یہی آپ کی سچائی کی دلیل بھی ہے دور دراز کے علاقے جہاں تیس چالیس سال پہلے تک بھی اہمیت کے پہنچنے کا تصور نہیں تھا نہ صرف وہاں پیغام پہنچا ہے بلکہ ایسے پختہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے وہاں کی حیرت ہوتی ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بینین وہ افریقہ بھی ایک ملک ہے چھوٹا سا <coughs> وہاں ایک جماعت کا وہاں قیام عمل میں آیا دو بارہ میں گاؤں کے ایک احمدی جہاں ابراہیم صاحب ہیں نام ان کا انہوں نے احمدیت قبول کی اس سے پہلے بھی مسلمان تھے اور کافی علم رکھنے والے تھے اور احمدی قبول کرنے کے بعد اخلاص وفا میں ترقی کرنے شروع کی انہوں نے اپنے رشتے داروں کو بھائیوں وغیرہ کو تبلیغ کرنی شروع کی ان کے بھائی نے ان کی تبلیغ سے تنگ آ کر کہ یہ تبلیغ کر کے ہمیں ہمارے دین سے ہٹ ہے ان سے لڑائی کرنی شروع کر دی کہ اگر دیکھ لیے تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو تبلیغ احمدیت کا پیغام حقیقی اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے اور ان کی کوششوں سے اس طرح ارد کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تین گاؤں اہم ہو گئے اہمدیت میں شامل ہو گئے تو ان کے بھائی نے ابراہیم صاحب کے بھائی نے اپنے ایک دوست ساتھ مل کے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا یہ تو احمدید کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا بڑا بھائی اور اس کا دوست کوئی گڑھا کھودر کر اس میں کچھ ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں خواب کے تین دن بعد ہی ان کے بڑے بھائی کا دوست اچانک بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی اس پر ان کے بھائی نے کہنا شروع کر دیا کہ ایم جو ہے اس نے کوئی جادو ٹونا کر دیا میرے دوست کچھ عرصے بعد یہ ہی کہتے ہیں میں نے پھر ایک خواب دیکھی کہ ان کا بھائی ایک درخت کے ساتھ لگ کر خود کو ماپ رہا ہے اس علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کھودنے کے لیے ایک درخت کے تنے کی چھال کے ساتھ میت کو ماپا جاتا ہے تاکہ قبر اس کے سائز کے مطابق بنائی جائے ہیں کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کی حاملہ بیوی بیمار ہوئی اور دو دن کے اندر فوت ہو گئی بچے بیچارے کے بیمار ہونے شروع ہوئے فرق نہیں پڑ رہا تھا ان کے بھائی نے مشہور کر دیا کہ یہ جادو ٹونک کرنے والا شخص ہے اور وہاں کا جو مقامی بادشاہ تھا چیف تھا اس کے پاس شکایت کی اس کی مدد کے لیے کہا اس نے کچھ پیسے مانگے یہ لے کے آؤ میں اس کا علاج کرتا ہوں خیر ان کے بھائی نے رقم ادا کرتی بادشاہ نے ان کے ابراہیم صاحب کو بلایا اور جب یہ گئے تو بڑے غصے اور تیش میں اس نے کہا کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے نیا مذہب اختیار کیا ہے نیا دین شروع کر دیا اس کو فوراً چھوڑو اور توبہ کرو ورنہ کل کا سورج نہیں تم دیکھ سکو گے تمہارے پر دن نہیں چڑھے گا کل کا ابراہیم صاحب نے کہنے لگے کہ مذہب تو میں نے سچ سمجھ کے قبول کیا ہے اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا اور رہی بات مرنے کی تو زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں اس پر اس نے کہا کہ چیف نے یا بادشاہ نے کہ اس علاقے کا خدا میں ہوں میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں اور جس کو میں کہہ دوں کہ وہ کل تک مر جائے گا تو وہ ضرور مرتا ہے ابراہیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے روایتی لوگوں کو کہتے ہو گئے لیکن میں اس بات تو میں کچھ نہیں کہتا آخر دین نہیں چھوڑوں گا میں کیونکہ حقیقی حقیقت یہی ہے اور سچا اسلام یہی ہے اس پر اس کو مزید غصہ آیا چیف کو اس نے کہا ان کو کمرے میں بند کر تو لے جا کے اپنے لوگوں کو وہ لے کے جا رہے تھے ابراہیم صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ تم میرے بیچ میں نہ پڑھو اور اس معاملے کو چھوڑو مجھے بند کرنے کے بجائے جانے دو مجھے خیر لالچی ہوتے ہیں ان لوگوں کی کچھ رقم لے کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اگلے دن ہی صبح کا سورج ان پہ کیا تلو کروانا تھا اس بادشاہ نے یا چیف نے اگلے دن اطلاع میں لی کہ اس کو بادشاہ کو فارج ہو گیا اور وہ ہلنے جلنے قابل نہیں رہا اور دو دن بعد ہی وہ فوت ہو گیا یہ دیکھ کر ان کے بڑے بھائی جو ان کے مخالف تھے انہوں نے خاندان والوں سے کہا کہ ہماری صلاح کرا دیں انہوں نے کہا میری تو لڑائی کسی سے تھی نہیں ہم تو ویسے ہی جو ہیں اور اسلام کو حقیقی پیغام بھی آئی ہے تو یہ نشان دیکھ کر اس چیف کے مرنے کا وہاں علاقے میں بہت اثر ہوا اور بڑا چرچا ہوا اس کا اہمیت کی سچائی ثابت ہوئی تو یہ چیزیں ہیں جو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضط مسلم علیہ السلام کی تائید میں ثابت ہو رہی ہیں حضط مسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے یہ نہیں کہ بند ہو گئے فرماتے ہیں کہ آئندہ ہوں گے اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا تو اس قدر تائید اور نسرت اس کی ہرگز نہ ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی منصوبہ ہے اس کی وجہ سے تائید ہو رہی ہے ایک موقع پر ضرورت مسئلے اور مصیبت کی ضرورت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آفرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہر ایک فصل کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے ایسا ہی اب مفاست کے دور کرنے کا وقت آ ہے جو فساد پھیلے ہوئی ہیں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کا وقت آ ہے ہے فرماتے ہیں صادق کی توہین اور گستاخی امتحاد تک کی گئی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آپ ہیں نواز باللہ مکھی اور زمبور جتنی بھی نہیں ہیں نہیں کی گئی زمبور سے بھی انسان ڈرتا ہے ایک بھیڑ جو ہے اور چونٹی سے بھی اندیشہ کرتے ہیں لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے میں کوئی نہیں جھجکتا قرضہ وہ بے آئے نا نہ کہ ہو رہے ہیں جتنا منہ ان کا کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر سبو شتم کر کیے اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالی ان کا تجارک کرے ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے جو اس کی عظمت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے مگر اس کا پیدا کرنا ایک سنت کا برا کرنا ہوتا ہے ولاند تجدہ علیہ سنت اللہ تبدیل اب وہ وقت آ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے موافق اس نے بھیجا ہے مجھے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے یہی اس کا نشان ہے یہ تیاری کا وقت آ ہے سچے نبی اور رسول اور مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو آپ پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں لوگوں سے بتاؤ کہ قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا یہ وقت نہیں ہے وہ زمانہ بھی تھا اور آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی مسئلے کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ پاکستان میں تو مولوی خود یہ کہتے ہیں لیکن وسیع موت کا انکار ہے آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب حجروں میں بیٹھ جائیں تب بھی کام ہو جائے گا اور دجال کو زوال آ جائے گا دلکل کا لیاموں نداو لحا بیناس اس اس کا کمال بتاتا ہے اس طرح دن آپس میں پھرا کرتے ہیں فرمایا کہ اس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اس کا زوال کا وقت قریب ہے کسی بھی چیز کو جب عروج حاصل ہو جائے انتہائی پہ پہنچ جائے انتہا پہ پہنچ جائے جب وہ سمجھنے لگے کہ اب میں سب طاقتوں کا مالک ہو گیا ہوں اور اس طرف ترکیاں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں تو پھر وہ عروج جو ہے اس میں پہنچ کر پھر وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اب ان طاقتوں کا بھی زبال شروع ہو گیا چاہے وہ اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں یا وہ لوگ جو احمدیت کے خلاف حضرت وسیم علیہ وسلام کے خلاف ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ارتفا ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا انتہائی بلندی پہ پہنچ گیا اب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہو گا اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے اس کی طاقت اور ہوادی سمجھتا ہے بہت زیادہ ہے تو یہ اب بربادی کا نشان بن جائے گی ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے اللہ تعالیٰ کے کام آستگی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نشان شروع ہو گیا کام اللہ تعالیٰ کے آستگی سے ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے آ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تاہم زمانے کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ بار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کثر سلیب کے لیے آیا ان کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے اسلام کی غیرت تھی تو اسلام کے دفاع کے لیے بلاتے مسیح کو تلاش کرتے نہ کہ اپنے جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے فرمایا کیونکہ اس کا کام کثر سلیب ہے اور اسی کی زمانے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ دہریت بھی پھیل رہی ہے زیادہ اور میں اس کے رد کے لیے بھی آیا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس کا نام مسیح مؤت ہے اگر ملانوں کو بنی نو انسان کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا کر بنا لیا ہے انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو فتویٰ لکھا تو کیا فائدہ ہوا اس کو جماعت و ترقی اسی طرح کر رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب میں تک پہنچا دیتے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں احمدی اظہر حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں مخالفت کے ذریعے سے کیونکہ اس طرح بھی لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگ خط لکھتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں مولوی کی مخالفت کی وجہ سے یا فلاں جگہ آپ کے خلاف باتیں ہو تھیں ان کی وجہ سے ہمیں تجسس پیدا ہوا ہم نے تحقیق کرنی شروع کی اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جماعتی لٹریچر بھی میسر ہے جائے گا اور بھی ساری باتیں مل جاتی ہیں موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے تو تحقیق کر کے اب ہم جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ مولویوں کا یا مخالفین کا تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہے حضمسیح اسلام بعض لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں پہلے ہی اتنے فرقے ہیں تو پھر ایک نیا فرقہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے اور آپ رماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے این بھی یہ باتیں سن کر موترزین کی خاموش ہو جاتے ہیں اس زمانے میں اور آج کل بھی بعض ایسے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی ضرورت کیا ہے کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے وہ اس طرح پر دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ تجربہ نہیں کہ بعض لوگ جو نا ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سن کر دھوکہ کھا جائیں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ورد اور وظائف کرتے ہیں پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی نیا فرقہ بنا دیا تو کیوں پھوٹ ڈال دی نماز روزہ کر رہے ہیں ہم کیا ضرورت ہے تمہارے اندر شامل ہونے کی دیکھنے یا فتنا فساد پیدا کرنے کی آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی کے اور معرفت کے نہ ہونے کی نتیجے میں ہے میرا اپنا کام نہیں ہے یہ پھوٹ اگر ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی جس نے اس سلسلے کو قائم کیا میں نے تو نہیں قائم کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوتے, ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی روح پھونکے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بے جا اور بےحودہ ہے بس یاد رکھو کہ ایسا وسوسہ ہرگز ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جا تو یہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی اسے وسوسہ آتا ہے جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں اس قسم کے وسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے فرمایا کہ میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلے میں ہیں بیت کی ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں روتے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں پھر اس نئے سلسلے کی کیا حاجت ہے یہ لوگ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باوجود کہ ہماری بیت میں داخل ہیں ایسے وسوسے اور اعتراض سن کر لکھتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رحمت آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشاہ کو نہیں سمجھا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شاعر اسلام بجا لاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کی روح ان میں نہیں ہوتی صرف فرضی طور پر نہیں کرنا ظاہری طور پر نہیں کرنا بلکہ حقیقی طور پر عبادت بھی ہونی چاہیے اور دوسرے فرائض بھی ادا ہونے چاہیے اس لیے یہ باتیں اور مساوس شہر کی طرح کام کرتے ہیں بس اسے آ جاتے ہیں اور باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں پھر ان میں اس کا اثر ان پہ جادو کی طرح ہو جاتا ہے وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہیے جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے اور ان رسوم و عداد کے پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں ان کی نظر ظاہر پر ہے حقیقت پر نگاہ نہیں ان کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں بس بے شک ظاہری عمل تو مسلمان کرتے ہیں لیکن روح میں نہیں ہے تقوی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کہلانے والوں کے امال امال سالے ہیں تو پھر ان کے پاگ نتائج کیوں نہیں پیدا ہوتے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مسلمان بعض سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے ہم لا لاہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مگر میں کہتا ہوں یعنی کہ یہ لوگ غیر غیر جو مسلمان غیر جماعت مسلمان دوسرے مسلمان ہیں کہتے ہیں ہماری ہر بات تو ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو تمہارے ساتھ جڑ کے تو ہم کوئی اسلام کی حقیقت پر سمجھ جائیں زیادہ اچھی طرح کیونکہ لا لا لہٰ ہم کہتے ہیں نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزے ہم رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں آفرماتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ مگر میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال امال صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جن میں مغز نہیں ہے ورنہ اگر یہ اعمال یہ امال صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے امال صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں لیکن ان میں یہ باتیں کہاں ہیں میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور ہمارے صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے میں نے اللّہ تعالی کی قسم میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے معمور کر کے بھیجا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت ان کے دل میں ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تخفیف کرنے والے ٹھہریں لیکن یہ تب ہوتا جب ان میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یوم الجزا سے ڈرنے ڈرتے اور لاتق فمال صلاح کا بہ علم پر ان کا عمل ہوتا یعنی وہ وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مسیحمود کی آمد کا مقصد اندرونی اور بیرونی فتنوں اور حملوں سے اسلام کو محفوظ کرنا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی خبر دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے واسطے خبر دی تھی کہ اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے ایک اندرونی دوسرا بیرونی اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر کام قائم نہیں رہیں گے اور شیطانی عمل دخل کے نیچے آ جائیں گے عمل اسالیہ کوئی نہیں ہوگا ان کا کمار بازی زنا شراب خوری اور ہر قسم کے فسک و فجول میں مبتلا ہو کر حدود اللہ سے نکل جائیں گے اور خدا کی نواہی کی پرواہ نہ کریں گے سومو سلاد کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآن حکام کے ساتھ ہنسی چھٹا کیا جائے گا بیرونی اور بیرونی یہ تو اندرونی فتنہ ہے کہ مسلمانوں کی عملی حالت بگڑ گئی ہے اور بیرونی فتنہ یہ ہوگا یہ اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے آپس میں بھی اب دیکھ لیں مسلمان دنیا میں بھی کس طرح ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہے ہیں اور بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر اختراع کیے جائیں گے اور یہ بھی آج کل بہت بڑھ کر ہو رہا ہے اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جای گی مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی صلیبی لانت پر ایمان لانے کے واسطے ہر ایک قسم کے ہیلے اور تدابیر عمل میں لائی جائیں گی غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی حضم و شان فتنوں کی اصلاح کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے محوز کیا گا جو بیرونی فتنوں اور سلیبی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا اور اسی لحاظ سے وہ مصیب نے مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بے رہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا اس لیے مہدی کہلائے گا اسی بشارت کی طرف وہ آخرینہ میں میں بھی اشارہ ہے پس ہم نے جو حضر اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تقوع کے معیار دوسرے مسلمانوں سے بلند ہونے چاہیے جو نقشہ کھینچا ہے عام طور پہ آپ نے وہ ہمارا نقشہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ہماری عملی حالت دوسروں سے بہتر ہونی چاہیے ہمارے عمل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور صالح ہونے چاہیے چانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی بیت کر آدمی کو بیت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ سلسلہ حق ہے سچائی کو مان لیے کافی ہو گیا اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے وہ ہیں کہ صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو متقی بنو ہر ایک بدی سے بچو یہ وقت دعاؤں سے گزارو رات اور دن تجربوں میں لگے رہو جب اطلاع کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے ایسے وقت میں دعا تجرب صدقہ خیرات کرو زبانوں کو نرم رکھو استغفار کو اپنا معمول بناؤ نمازوں میں دعائیں کرو مثل مشہور ہے کہ محنتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا میرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر پھر اسے پیسے کچھ ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ سے فائدہ نہیں ہوا بے سود ہے خدا تعالی صرف قول سے راضی نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل سالے کی تعریف کرتے ہوئے کہ عمل الصالے کی کیا چیز ہے فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی رکھا ہے عمل سالے اسے کہتے ہیں جس, جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہے چور کیا ہے کس قسم کے چور پڑتے ہیں عمل پر ریاکاری یعنی کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے عج یہ ہے کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے اس کو عجب کہتے ہیں اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے اسادر ہوتے ہیں ان سے عمال عمال باطل ہو جاتے ہیں اور کے عمل سالے وہ ہے جس میں ظلم عجب ریا تکبر اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو جیسے آخرت میں انسان عمل سالے سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بچتا ہے یعنی آخرت میں بھی نیک کمال جو ہیں انہی کی وجہ سے بچاؤ کا سامان ہوگا اچھے نیک عمل ہوں گے تو اللہ تعالی راضی ہوگا اور انعام آسنوا دے گا اسی طرح دنیا میں بھی اگر نیک عمل ہوں گے تو بہت سی دنیاوی پریشانی اور تکلیفوں سے انسان بچ جاتا ہے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عملے سالے والا ہو تو سب گھر بچایا بچا رہتا ہے سمجھ لو کہ جب تک تم میں عملے سالے نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا ایک طبیب نسخہ لے کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے استعمال کرے اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اس کیا فائدہ ہوگا اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقوا کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے بعض آدمی ایسے ہیں فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خود کے لیے خواہ و ظاہر کا ہو خواہ باطن کا خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے یعنی کسی چیز کے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو عمل ایسا نہ ہو یا کوئی جسم کا کو اس طرح استعمال نہ ہو جس سے گناہ صادر ہوتا ہو اس لیے استغفار کرو تاکہ جسم کا ہر حصہ گناہوں سے بچا رہے فرمایا آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے اور وہ کیا دعا ہے کہ ربنا ظلمنا ظلم نہ انفوسانہ و علم تخفرل نا و من القاصری یہ دعا اول ہی سے قبول ہو چکی ہے <تصفح> غفلت سے زندگی بسر مت کرو جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق و طاقت بلا میں مبتلا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف سے زندگی گزارنے والا کبھی غیر معمولی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتا سرمایہ کہ کوئی بلا بغیر عزم کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی کہ رب کلو شع خادموں کا رب فافظ نہیں بنسر نہیں اور نہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے خاص اسباب سے کرے خواب بلا اسباب اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتا ہے یا نہیں بناتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے اور دونوں دعائیں اس کی ضرورت توجہ دیں سمجھیں بس ہر احمدی کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے حضرت مسیم علیہ السّلام کو مانا ہے تو کیا اس ماننے اور بیت کا حق ادا کرنے والے بھی ہیں اکثر میرے جائزے سے میں نے دیکھا ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو نمازیں پوری طرح ادا نہیں کرتے نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے استخبار کی طرف تو بالکل توجہ نہیں بعضوں کی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں اگر یہ حالت ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم امال سالیہ پا لانے والے ہیں ہم حضرت وسیم علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے ہیں دوسرے نہ مان کر گناہ گار ہو رہے ہیں جنہوں نے نہیں مانا انکار کیا وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اور ہم مان کر پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر کے ایک عہد کر کے پھر اسے پورا نہ کر کے کرنے کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں بس بڑی فکر سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم صرف رسمی طور پر یوم مسیح مود میں آنے والے نہ ہوں بلکہ مسیح موت کو قبول کرنے کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے بچنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہر مبلا اور مشکل سے بچائے آج ایک یہ بھی اعلان ہے اور خوشی کی خبر بھی ہے کہ یہاں سے اخبار الحکم جو قادیان سے نکلا کرتا تھا اور دوبارہ اس کی اشاعت انیس سو چونتیس میں شروع ہوئی پھر بند ہو گیا آج انگریزی زبان میں اس کا یہاں سے اجرا ہو رہا ہے اور آج جو اور یہ اخبار جو ہے حضرت وسیم علیہ السلام کے زمانے میں کا پہلا اخبار تھا اور اس کے لیے جو ہے پرنٹ میں تو تھوڑا آئے گا لیکن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا اور روپے کے فوراً بعد یہ دستیاب ہو جائے گا اس ویب سائٹ پہ ڈبلیو اسی طرح موبائل فون اور ٹیبلیٹس وغیرہ کے لیے الحکم نام سے ایپ بھی دستیاب ہوگا جسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر اخبار کو بہت سہولت پڑ سکیں گے یہ, یہ ایپ جو ہے یہ معروف موبائل فون سسٹم مثلا ایپل اور اینڈرائڈ پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے, کے لیے خطبے کے بعد فارم دستیاب ہو جائے گی یہ شمارہ جو ہے اس صفحہ کا یہ یوم مسی موت کے حوالے سے خصوصی شمارہ ہے اور آئندہ ہر جمعہ کے روز تازہ شمارہ اپلوڈ ہو جائے کرے گا اور پرنٹ تعداد میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی اس کی بہرحال حال اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اب اس طرح کا اس کا اجرا جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہو اور کیونکہ یہ انگریزی زبان میں ہوگا اس لیے انگریزی دان طبقے کو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے الحمداللہ الحمد, للہ، الحمد للہ نحمده ہین ونستغفره ونؤمن به نو مین ونعوذ کلوز من شرور ومن سیات ن مَن يهدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهُ ومَن يُضلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لهُ ونشهدُ أن لا إلهَ إلا الله ونشهدُ أن محمدًا نبيُّ رسولُ إبدًا اللهَ ارحمكم الله نلام روبل سانتا قربا واشا ول مر ول یا کم ترونس وادوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر